پھر وہ قریب ہوا پھر جھک گیا جبرائیل علیہ السلام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تاکہ ان تک اللہ کی وحی پہنچائیں اور افق کی بلندیوں سے ان کی طرف جھکے اور ان سے اتنا قریب ہو گئے کہ ان کا درمیانی فاصلہ صرف دو گز کے برابر یا اس سے بھی کم رہ گیا ام المومنین عائشہ ابن مسعود ابو ذر اور ابو رضی اللہ عنہم نے یہی تفسیر بیان کی ہے امام بخاری نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے چھ سو پر تھے زحاق نے دنا فتد اللہ کا فائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کے بہت ہی قریب پہنچ گئے تو سجدے میں گر گئے اس قول کے مطابق فکان قاب قوسین او ادنا کا مفہوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے صرف دو گز یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گئے